جی. صاحب آپ تو خیریت سے آئے آپ نے اچھا جی آ... <تصفح> ندیم صاحب آپ خیریت سے رہے ندیم جی. صاحب چلے گئے اچھا صاحب خیریت سے اچھا سر صاحب نہیں پہنچے گی جی؟ صاحب آپ تین ساتھی تھے کہ دو ساتھی تھے آپ تین ساتھی آئے تھے کہ دو آئے تھے اچھا آواز کہاں کہاں ٹھیک نہیں آ رہی ہے جی مات کو آ رہی ہے آواز رات کو صاف تھی رات کو صاف تھی آپ جی ٹھیک ہوگی تو سولی راسو کریب ایک تو آدمی کو معاشرہ اور ماحول خود بنا رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی ارادے سے اور طریقے سے اپنی تربیت کراتا ہے انسان کی تربیت کے جو چار راستے ہیں آنکھیں کان زبان اور سوچ رست انسان کی تربیت کے آنکھیں کان زبان اور سوچ <تصفح> یہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے شام تک اس کے کانوں میں کوئی نہ کوئی بات معاشرہ اور ماحول ڈال رہا ہے اور وہ اس کان کان بند کر کے آدمی چل پھر نہیں سکتا کان بند کر کے چلے پھرے اور اس طرح آدمی زبان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور گرز و پیش کے ماحول کی وجہ سے بول رہا ہے ایسے ہی گرز و پیش میں ہونے والے حالات کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جب یہ تین ادارے کام کر لیں تو پھر انسان کے اندر چوتھا ادارہ کام کرنا شروع کرتا ہے جسے سوچ کہتے ہیں عام طور پر تو چونکہ ماحول فاسد ہے اب یا گرد و پیش کے ماحول میں اتنا احتیاط اور اتنا زوال اور تباہی آ چکی ہو کہ عورتوں کی نمبرہنا اور برہرا تصاویر لوگ اشتہار کے لیے استعمال کر رہے ہوں اور میری طرف نماز پڑھنے والا آدمی معاشرہ ہو ان کے پاس سے گزر رہا ہو اور اس کا خاتمہ نہ کر سکتا ہو تو اس سے فساد والا ماحول کیا ہوگا آپ تو صرف اس بات کا انتظار ہے جو ریسریش میں آیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ راستوں پر راستوں پر لوگ بدکاری کر رہے ہوں گے تو زمانے میں ایک آدمی ان سے کہے گا کہ اتنا شرم ہو یا تو کرو کہ کسی اوٹ میں ہو جاؤ کسی پناہ میں ہو جاؤ اتنا ملکہ جو آدمی کرے گا اس کال زمانے کے لحاظ سے ایسا مقام ہوگا جیسے تم میں وہ بکر صدیق کا ہے تو ایسے ہی نہیں اب اس سے بڑھ کر اگلے لینا حالات انتظار ہے باقی بات تو ہو گئی ایسے ماحول ایسے فاسد ماحول کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی غیر آزادی طور پر تربیت پا رہا ہے آواز اب صحیح آ رہی ہے جی جی ٹھیک جی؟ ہے ساتھ آ کھڑا کریں گے اس کا آواز صحیح نہیں آ رہی ان کو صحیح نہیں آ رہی آ کھڑا کریں گے آپ اٹھے وہاں سے آپ اٹھے وہاں سے ان کو یہاں لا کر بٹھائیں میں نے یہاں بیٹھنے کا کہا تھا آپ صحیح آ رہی ہے جی کرے سر جی نا جی آپ پہلی دفائن جی آپ کو مناسبت بھی نہیں ہے آپ کو بات سے مناسبت بھی نہیں ہے بیٹھے میرا اور جی جن کو صحیح نہ آ رہی ہو آپ جی جابر صاحب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ جی. اٹھے وہاں سے ادھر آ گیا شان صاحب آپ کو آواز سی کر رہی ہے آپ کو میں نے یہاں بلایا تھا پھر وہاں بیٹھ کے مرید کو کسی بات کا کہے ना اور وہ فیل حقیقت جسے آپ ایگزیکٹلی کہتے ہیں فیل حقیقت اسی طرح کو فالو نہ کرے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنی مرضی پر ہے ان کو بھی آگے بٹھائیں اس جگہ پر بٹھائیں گے آپ جی ساتھیوں کا آواز سیکھا رہی ہے جی آریکی آدمی کی چکر بیچ میں کام کر رہی ہوتی اب رات کے ہمارے بیان میں کئی آدمی آ کا بیٹھا ہوا تھا غیر مکلوں کے ساتھ راہے وہ ملان میں کلر ہوتے مدیخ کے نہیں ناسنا پچھوڑی کی تھکر پہ کام کر رہی ہوتی ہے سب ساتھیوں کے دل مطمئن ہو جائے تو پھر بات ہوئے تو پھیلتی چلتی ہے پڑے ساتھی اس میں مناسبت اتنا طبیعت کی مناسبت کی بھی بات ہوتی ہے اس میں ذرا وقت لگتا ہے بات یہاں سے شروع کی تھی جی کہ ایک غیر زادی تربیت ہے جو آدمی کا معاشرہ اس کی کر رہا ہے اس کے بارے میں نے ارض کیا کہ چار ادارے انسان کو بناتے ہیں سننا دیکھنا بولنا اور سوچنا آدمی جب صبح اٹھتا ہے شام تک اس کے کانوں میں ضرور کچھ نہ کچھ سننا ہے کان بند کر کے کوئی آدمی بھی چل پھر نہیں سکتا ہے اور اس نے گرد و پیش میں کچھ نہ کچھ ضرور دیکھنا ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ ضرور بولنا ہے جب یہ تین دارے کام کر لے تو شوج کا ادارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر جس طرح کہ آپ لوگوں نے کمپیوٹروں میں ہارڈ ڈسک ہوتی ہے ایک وقتی اثر آتا ہے باطن پر اور وہ آتا دکتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پکا اثر آتا ہے پھر جو اس کی شخصیت میں باقی رہ جاتا ہے یہ مخلوط تعلیمی داروں کے اساتذہ جو, جو ہوتے ہیں اور طلباء ہمارے جو ہوتے ہیں اور میں خود اس بات کو میں نے عرض کیا ہوا ہے سب سے کہ جس دن واپس آ کر آپ کے ذہن میں شکلیں اور تصاویر باقی رہ گئیں تو سمجھیں کہ آج آپ سے اس طرح کی بدنزگی ہوئی ہے کہ اس کا سر کل پر آ گیا ہے اور بزو کر کے ظائ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صغیرہ تھا صغیرہ گناہ تھا جو وضو کرنے سے دھل گیا اور معاف ہو گیا پھر اگر نماز پڑی نماز پڑھنے کے سے ذائل ہو گیا سمجھا کہ آرزی اثر تھا ظاہل ہو گیا اس کے بعد بھی اگر باقی رہ گیا تو بھائی اپنی خیر مرا اب تو پکا اثر لے چکا ہے تو ایک دو پیش کے حالات ہیں جو انسان کی شخصیت کی غیر ارادی تربیت کر رہے ہیں میں نے ایک بات عرض کی کہ جب مم مم اس میں معاشرے میں اتنا خشک فجی اڑا چکا ہو کہ عورت کی براہم تصویر کو اشتہار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو اور ہماری طرمی ان اشتہاروں کے پاس سے گزرے اور ان کو مٹھا نہ سکے ان کا خاتمہ نہ کر سکے ماحول گڑھ آ چکا ہو تو اس سے آگے تو فقط اس بات کا انتظار ہے جو ریسی میں آیا کہ لوگ راستوں کے کناروں پر بھٹکاریاں کریں گے اور کوئی جب ان میں اس, اس وقت میں جب کوئی آدمی ان سے کہے گا کہ اوکھ میں پناہ میں ہو جاؤ تو اس آدمی کا درجہ ان میں ایسا ہوگا جیسے تم نے وہ بغت صدیق کر یعنی اتنا نہیں لمن کرنے, کرنے کا اس دور میں کوئی کرے گا اگر تو اس کا درجہ ہو بغیر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہوگا ہوا معاشرہ اور ماحول خود بخود آدمی کی شخصیت پر اثر ڈال کر اس کو بگاڑ رہا ہے یہ غیر غیری شخصیت کا بننا ہے جو معاشرہ خود بخود بنا رہا ہے تیرے بیٹے میرے بیٹے کو تیری بیٹی میری بیٹی اور اس کا اسکول اس کا مولسار جن کو با ارے ولی صاحبان یہ براہم تصویروں والا اخبار لے کر مسجد میں آتے ہیں اور محراب میں اپنے مسلح کے ساتھ کھڑک کر اس کو اور جماعت کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سیاسی شوق عجیب شوق ہوتا ہے سیاسی مولوی صاحب سے کسی نکال ما لکشمی کانوی صاحب تاریخ خلافت کے خلاف ہے تو کہا اور میں جا کر ملوں گا ان سے اور میں تھوڑی دیر میں ان کو قائل کر دوں گا تو یہ پوری یہ ان کا پورا اباسا جو ہے یہ الفاظات یومیہ میں شایا ہے تو اس نے آ کر دلائل دینے شروع کیے جو بھی اپنی سیاسی دلیل دیتا تو اس کی اس دلیل کو قرآن وادی سر سکا پر وہ اس کی کیا کی کی کی کہتے ہیں رات رات جی؟ اس معیار پر ہیں اس کو تو رفت رد ہو جاتی اس کو معیار پر کھڑا کر دیتے نا تو خود بخود کیونکہ علم تو دو دو چار ہیں دوڑ دو پنج تو نہیں ہے نا علم نہ دوڑ دو پنج اور نہ دوڑ دو تین جب مائر آدمی ہوتا ہے وہ جب دلائل کے ساتھ بات کو آگے رکھتا ہے تو اس کو انکار نہیں ہو سکتا اس کو جب قرآن حدیث کے اصول سکا کے دلائل پر چڑھا کر دیتے وہ رد ہو جاتا تھا سارے دلائل بوری صاحب ندیے جب سارے رد ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ باتیں تھیں سیاست کی جو میں نے آپ کو بتائیں سیاست کے کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ تو بتایا ہی نہیں <سؤال> انہوں نے کہا ماشاءاللہ جو آپ نے بتائیں ان کا تو یہ حال ہے اور جو نہیں بتائی اور آپ کر رہے ہوں گے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے وہ آپ کو ہی پتہ ہے وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا یہاں کے سیاسی آدمی کے نزدیک بہت بڑا اعزاز حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے توبہ با... یعنی یہ مردود یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دین بھی ہماری حکومت کا محتاج ہے جب حکومت آئے گی پھر دین کی خدمت ہو سکے گی جب حکومت نہیں ہوگی تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی توبا جب انسان کا ماحول بدلتا ہے اس کا ذہن بدل جاتا ہے خیر بات کیا کر رہے تھے جی کیا اور اس کے بعد کیا کہا تھا جی غیر سردیت اور جی کون سی بات تھی وہ بات مکمل ہو گئی وہ تو واقعہ تھا ہمیشہ واقعات کے پیچھے کوئی اصول بیانے واقعات کے پیچھے کوئی اصول بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ماحول کتنا بےگاڑ مول کے تب بگاڑ گیا کہ پیشواان جو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ چل رہے ہیں ہمیں دیکھ کر لوگ یہ چند دن پہلے کچھ لوگ آئے ہم نے کہا جی کہ ہمیں ایسے سے آئے ہیں اور شادی ہو رہی ہے تو اس میں نکاح پڑھنا ہے ہمارا خیال تھا کہ دنیا داروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب کا دن ملا پکار سے نکال لے ہوں یہ اس کی دنیا بھی حیثیت ہو ایسے مولوی سے نکاح پڑھایا جائے جنازہ ہمارا ہے. نکاح سے آدمی پڑھے کہ جس کی دنیاوی حیثیت یہ بھی ایک شان ہوتی ہے اور آگر کہتے کہ مبارک بوں گے سو مبارک کا نکاح ہو تھوڑی جانا مبارک تو پتہ نہیں ہر لاکھ معلوم ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جی نکاح پڑھنے کے لیے میں آؤں گا لیکن وہ ساتھیوں نے مشورہ کر کے مجھ سے بات کہی ہوئی ہے کہ بیگ شرط ضرور لگایا کرو وہ یہ ہے کہ اس وقت تصویر سازی نہیں ہوگی اگر فوٹوگرافی نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں آ جاؤں گا پڑھنے کے لیے پھر نہیں آئے ہیں یا اللہ آپ آپ کے ایک اعزاز کریے آپ کیا کام کے لیے ہم اپنے دن کو کیوں خراب کریں باقی ماشاءاللہ اللہ تصویر شادی والے سب لوگ ہیں ان کو لے کر جائیں نا چھ مہینے میں اس ساتھیوں نے اس بات کا مشورہ کر کے انہوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ آئندہ یہ شرط کر لگا ہوگا کسی جگہ پہ تو جانا ہو کیونکہ ہم کو وہ پیشہ حساب کتاب تو ہے نہیں ہے اس کے لیے پیشہ لوگ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں دو بول ٹھیک کرنے شریعت کے تو معیار کرتا ہے مولوی کا بھی معیار کرتا ہے مفتی کا بھی گرتا ہے پیر کا بھی معیار کرتا ہے سارے گریب معیار پر آ جاتے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے کیسا سنایا تھا ان کسی ساتھی کو کوئی بات کی ترغیب دے رہے تھے تو اس منہ نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیسا سنایا کہ ایک مملکت میں بادشاہ کو رجونی نے بتایا کہ اس دفعہ جو بارش ہونے والی ہے اس کا پانی جس نے پیا وہ پاگل ہو جائے گا تو بادشاہ نے وزیر کے ذریعے ملازم کرائی اعلان کروایا کہ اب جو بارش ہونے والی ہے اس کا پانی نہ پیا جائے اور جو پیے گا پاگل ہو جائے گا خیر لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بارش کا پانی نہ پیے اور پاگل ہو جائیں گے اس سے پہلے کوئی پاگل ہوا ہے انہوں نے پانی پیا ساری امریکت پاگل ہو گئی ساری امرکت پاگل ہو گئی تو انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ ہمارا بادشاہ اور وزیر پاگل ہے شام تو ٹھیک ہے یہ دو پاگل ہیں اور ساری ملکہ جب دو آدمیوں کے پیچھے پڑ گئی اب یہ دو آدمی کیا کریں تو انہوں نے بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ آپ کیا کریں گے وہ آپ ان کے ساتھ گرد ہیں تو اب یہ کریں گے کہ پانی ہم نہیں پئیں گے تو دونوں پانی پیا ہوئے پاگل ہوئے بس جیسے پاگل لو ایسے پاگل ان کے فرما لو ایسے پاگل ایسے پاگل عوام ایسے پاگل بادشاہ ایسے پاگل بزیش بس سب ٹھیک ہو گئے تو ان کا وقت گزر رہا تھا لیکن دعا بھی بیچ میں صحیح تھے اور باقی پاگل تھے تو ان کا وقت نہیں گزر رہا تھا تکبینی عمر کہتے ہیں آخر میں فیصلہ تقوی عمر پر آ کر ہو جاتا ہے جو خیر القرون میں خیر القرون کے عوام میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا رد کیا ہے جو خلیفہ راشد ہے اور ابھی ماوی رضی عالم کی حکومت کو قبول کیا ہے جو کہ سلطان سالے ہیں خلیفہ راشد نہیں ہیں میں ایک بادشاہ اس مجاہدے پر حضرت علی اللہ تعالی تھے کہتے بزرگ ماشاء اللہ بزرگ ہیں اور سر پر اٹھا لیں گے کا بنے کو پیبند لگائے سوکھی روٹی کھائے اور اس طرح کا وقت گزارے جب کیا لات آ ہے فیصلہ تک بھی نہیں ہو جاتا کہ معیار وہ کیا کہتے ہیں کیسے ادیض شریف ہے امال حکم اور جائے تمہارے اعمال سے ایسے ہو کام آ جاتے ہیں تو خیر حضرت یہ کرنی تھی کہ کتنا ہی زیادہ بگاڑ کیوں نہ آ جائے جتنا انسان کو شریعت کا فہم ہے جس درجے کا اس درجے کے فہم پر عمل کرنے کا یہ ذمہ وار اور مکلف ہے کتنے میں گاڑی کیوں نہ آیا وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ واری اپنی ذات سے عمل کرے گا ان سے جب حضرت ضلع سے ساتھی ہی نے کہا کہ اگر آپ اپنی پالیسیوں میں نرمی کر لیں تو انہیں ہمارے علاج جیسے ہو جائیں گے تو اس کے جواب انہوں نے فرمایا اس سے مفہوم ہے کہ خلافت میں خلافت راشتہ میں حکم کو دیکھا جاتا ہے حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکومت کو حکم پر قربان کیا جاتا ہے کہ حکومت اگر جاتی ہے چلی جائے لیکن حکم اگر جگہ سناٹ ہے تو لہٰذا ہر ایک آدمی کی پالیسیوں کی بنیاد ہوا کرتی ہے تو ہماری پالیسیوں کی بنیاد ہے وہ رضاء الہی اور حکم الہی ہے اور کچھ سمٹنا ہے ہم نے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اس لیے آخر میں صرف کوفہ پر حضرت علی کی حکومت تھی اور باقی سارے سوانسل کی حکومت ختم ہو چکی تھی لیکن جو معیار ہے ہاں جی جو چیز معیار ہے اس معیار کو قائم کرنے کے لیے خا اپنا گھر بھی ساتھ نہ رہ رہا ہو وہاں سے بھی نکلنا پڑ رہا ہو اس پر جمنا ہے مجھے نیا گھر مل گیا اس طرف بڑے سارے چھوٹا گھر تھا ہمارا اس اس کے قریب کلی اسٹاف تھا یہ لوگ تھے <تصفح> اس کے بعد بڑا گھر مل اس کے پاس سارے پروفیسر صاحبان موٹر کی کھڑی اور بڑا گھر ہے جی چاروں طرف ہلاک ہے ان میں لاہور میں ہوتا تھا لاہور سے واپس آیا کچھ دنوں میں امداد تھا میرے پاس ہی رہتا تھا ایک کو بڑا کام ہوا کہ چاروں طرف سارے اتنے بڑے بڑے گاڑے ہیں گئے تو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کتنے معیار زندگی ہے اور ہمارے گھر کے حالات دیکھو جی ادھر مرغیاں کڑی ہوئی ہیں ادھر موشی کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اور بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ گھر میں ٹلیبیئن ہے نہ کچھ ہے میں لاہور سے آیا تھکا ہوا تھا بیٹھا تھکا ہوا رہا بھوک لگی ہوئی کھانا میں کھا رہا ہوں اس نے اپنی تکریف شروع کی کیا رات بدل گئے ہیں معاشرہ بدل گیا ہے آپ جو ہے ٹیلیویژن نہ ہو تو بچے تھے دوسرے جاتے ہیں معاشرے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو تقریر معاشرے میں اس نے کی اور میں اتنا تھکاوٹ ہوئی ہوئی ایسے بھوک لگی ہوئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج آدمی بات کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے تو سمجھتا ہی نہیں تھا پہلی بات کرتے تھے آگے سے بس اسی وقت خاموش کر دیتا تھا آج بات سن ہے سب ہی رہا ہے تو سمجھ بھی رہا ہے کوئی چیز لاہور جا کر بہت خیریت پیدا ہوئی کوئی تو سمجھ اس کی جگہ پر آئی جی خیر اس سے بات جب کی کہ کھانا میں نے کھا لیا اس سے فارو ہو گیا آج آ کر میں نے کہا دیکھو خدا ابھی صرف میں آیا ہوا ہے کیسا وقت آ جائے گا ایسے حالات آ جائیں گے کہ اس وقت دین پر قائم رہنا فقط اس طریقے سے ہو سکے گا کہ آدمی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلا جائے جو آدمی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلا جائے گا کیلا ہو جائے گا یہ تو اپنے دین پر باقی رہ سکے گا جو آدمی معاشرے میں ہو تو دن پر باقی نہیں رہ سکے گا میں نے کہا اگر حالات ایسے آ تو ہم نے تو اس کی نیت کی ہوئی ہے ہم نے بکریاں لے کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں پر جانے کی نیت کی ہوئی ہے اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مغل جگہ پر نہیں ہے مغل سکھانے نہیں ہے کسی بار کو سمجھ لے ہم اور آپ نے اتیال ڈالے ہوئے ہیں اتیال ڈالے ہوئے لوگ ہیں ہم اور ہم نے اپنے آپ کو اس معاشرے کی چلتی ریل کے آگے اپنے آپ کو کچلا جانے کے لیے ڈالا ہوا ہے اور جتنی اسلام کر سکتے ہیں جو نئی مل کر سکتے ہیں اس سے بھی زبان بن کر بند کر کے گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور میرے بھائی نے اور آپ اپنے آپ نے باطن کا حال دیکھیں کہ جب برائی دیکھتے ہیں ہم اور اس سے ہمیں باطن میں تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی مغواری میں محسوس نہیں ہوتی تو اب یہ تو وہ جگہ ہو گئی کہ یہاں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں چودی شریف میں فرمایا ہوا ہے کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اتنی ساری بات جو میں نے کی یہ تو غیر ارادی تربیت کی تھی جو خود بخود ہو رہی ہے جو میرا ایک مہینے کا سفر انگلینڈ کا ہوا تھا جو ہمارے سلطے والے وہاں لوگ تھے انہوں نے خاص طور سے مجھے اپنی اولادوں کے بارے میں بلایا تھا تو انہوں نے جو وگر گزارا ان سے میں نے کہا کہ اب آپ کی وہ اولاد اولادیں جو اٹھارہ اٹھارہ سال ایک نظام تعلیم سے گزری اور انہوں نے ان کا ذہن بنا دیا تو اب ان کی اٹھارہ سال کی محنت آپ ایک ہفتے میں مجھ سے کیسے ظائل کروا سکتے ہیں میرے پاس کچھ جادو گرنا نہیں ہے بجلی کے جھٹکے نہیں ہیں کہ ایک ہفتے میں ان کے اس اثرات کو ظائل کر دیا گیا اس وقت کا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو, ہوا وہ ہو گیا اور اس کے بارے میں میں آپ کو زیادہ مشورہ نہیں دے سکتا آئندہ کے لیے میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنا نظام تعلیم یہاں چلانا پڑے گا تو اس کے لیے پھر میں بری کے دارالعلوم میں گیا راز مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے دارالعلوم ہے بڑی کے میں جا کر بیٹھا اور مطلب ان کے جو عملہ وہاں مشاعت تدرید کرتے ہیں ایک تو خاص طور سے میرا دل خوش ہوا کھانے پاجب انہوں نے بٹھایا کھانا کھانے کے بعد وہاں یہ رواج ہے بےقوب ممالک میں عجیب رواج ہے جب پہلے بیٹھیں گے آپ تو پہلے تو آپ کو پلائیں گے جوس لیکن کی میائی اجزا کو جمع کر کے بناتے ہیں میں نے خود یوز کا کارخانہ چلایا ہے. مجھے پتا کیسے بنتا ہے پہلے تو کیمیکل اجزاء کا آپ کو جوس پلائیں چار چمچے فور ٹی اسپون فل چار چمچے چینی کی آپ تل لے لیں اب اس میں میدے کو بھرا بھی نہیں ہے کہ آپ کو سیر ہونے کے اثر ہو جاتا پھر کھانا کھائیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک, ایک ایک یہ دوسری جو گیس والے شربت ہوتی ہے وہ پلائیں گے آپ ایک گلاس میں چھ چمچے چاہیے دس چمچوں کا انسان کا بدن کا نظام کیا کرے گا اس کے اپسر بھی بنا کر اس کو ڈالے گا اس کے بدن کے اندر موٹا ہوگا دل کی بیماریاں ساری بیماریاں اس پر فوار ہوں پیرے بڑی کے دال روم والوں نے کھانا کھایا پھر اس کے بعد نے خالص پاکستانی آموں کا بل شیک بنایا ہوا اور ندیا میں نے کہا میں کہ ایک پرانی حکمت کو پڑا ہوا ہوں گوشت کو دودھ کو اکٹھا استعمال کرنا کمزور میدا نہیں برداشت کر سکتا بطور ڈائبٹی میں نے اس کی معلومات کی تو پیپسین جو ہے وہ ایک دودھ کو جمانے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا عزم کرنے میں استعمال ہوتی ہے گوشت کے لیے پھر اس نہیں رہتی ہے لہٰذا میدے پر ہے اس کا فرق بوجھ پڑتا ہے میدے پر اس کا بہت کمزور میدا اس کو الٹی کرنا پڑتی ہے کم کمزور ہے اس کو برننگ جلن درد وغیرہ ہو کر گزارا کر کے آگے تھے نکال لیتا ہے پھر ان کے نظام تعلیم کو میں نے دیکھا تو باقی انہوں نے کہا جی یہاں پر لازم ہے کہ آپ اس میں مخلوط نظام رکھنا پڑے گا وہ یہاں کی لوازمات میں سے تو اس لیے لوازمات کا ہم نے بندوبست یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پینسٹھ سال ستر سال کی عورتیں ہیں کمپیوٹر وغیرہ پڑھانے کے لیے اور کچھ ریاضی وغیرہ پڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو وہ دادی ہمارے قسم کی آ جاتی ہیں وہ تھوڑی دیر پڑھا لیتی ہیں باقی ہم نے اپنے انتظام کو دوست رکھا ہوا ہے لیکن اس استاد حکومت کے قانون سے ہماری جان نہیں چھوٹتی ہے تو واقعی یہ نہیں ان کے جو طلبا ملنا ملانا ان کا ہوا تو ان کے ایمان کے بچنے کے آلات ہیں نہادہ لا بات ہے کہ جو صبح سے جس ایمان کے جس معیار پر کا چرسی ہے چرفی بنگی ہے اس معیار پر وہاں کا ولی ہے ایمان کے جس معیار پر ہمارا کرفی بنگی ہے اس معیار پر ان کا ولی ہے باقی جس کو زیادہ آئی کرفی بنگی ہے بےچارہ اس کو عمل کی نہیں ہے اس کے امال کی عادت ٹھیک ہوگی لیکن ایمان اس, اس کے برابر ہے ماحول میں ہے تو جس کا رسیجیا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو آپ کا حال ہے آپ کے اولاد کا حال ہے اس کے بارے میں اللہ ہم آپ کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں آئندہ کریے گا غلام تعلیم ہے اگر رضام تعلیم آپ اپنا کا کریں گھروں کا ماحول غذام تعلیم کا ماحول چاروں طرف اور پھر جو آدمی بلو کی طرف جاتا ہے تو اس کے جذباتی نہیں ابھرتے ہیں اس وقت جب ابتے ہیں تو آج میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا اس وجہ وہ واش آتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے پھر وقت نہیں ہوتا ہے اور رات کوئی ایک ہمارا میڈیکل کارج کرتا ہے اویلیبل چوتھے سال کا یا آخری سال کا انہوں نے کہا سر میں نے تو یہ ویب سائٹ کسی ویب سائٹ کہتے ہیں آپ کو اس پر میں نے کاجنوں کا پروگرام دیکھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ختم نبور کو مانتے ہیں اور ان کا کوئی پانچ ہزار تک ان کا اجتماع تھا اور ان کا جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا دلائل اس نے مجھے دیا نا میں نے کہا خیر وہ دلائل کا جواب دینا تو چھوڑے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں سلسلے میں بیچ دیے گی کہا کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا کیوں ہے اس نے رسالے کے لیے مضمون لکھ رہے تھے ہمارے ایک بٹفدار کا خط تھا اس کو شائع کر رہے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ پروگرام میں جب میں گیا تو باقی لڑکے جو آئے تھے ان سب کے ساتھ ان کی گرل فرینڈس تھیں میں نے طالب صاحب سے کہا کہ اس جملے کو نکال دو اتنا لکھ دو کہ مخلوط ماحول تھا عورتیں بھی آئی اسی مرد بھی تھے میں اس جملے کو اگر آپ ہمارے سارے میں لکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ ایسا کی اس, اس کباہ کو ہم نے مان لیا کہ ہم بھی اس کباہ کو تقسیم کر لیا بھضلی ہم نے کہا وہ فضلی چلا ہم بزرگوں کی جتیاں اٹھائی ہیں وہ ہمیں اس معیار پر شور کر نہیں گئے ہیں. کہ ہم بادل کے ساتھ صلح کر لیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز کر لیں بادل کے ساتھ صلح کر لیں یہ افغانستان کیوں دباؤ ہوا ہے افغانستان اس وجہ سے سباہ ہوا ہے کہ اس وقت ان کی شادیوں کی تقریبات ہوتی تھی تو اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پوری لمبی گاڑیاں پکڑیاں باندھے ہوئے ہاتھ میں تصبیاں اور وہاں نماز نماز ہی پڑھتے تھے اور اسی تقریب میں پاس ان کے ادھر ایک بڑا ٹپ ہوتا تھا برف اس میں پڑی ہوئی اور بہت لر سے لگی ہوئی بوٹل ساتھ ساتھ کس چیز کی ہوتی تھی یہ بوتلیں شراب سے ہوتی تھی اور یہ دلہ اور دوسری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یا اس چیز کو روک لے یا اس جگہ کو چھوڑ دے کون سی تھے حدیث نائر جو ہے کہ اس وقت ان کے پاس اوٹ جاؤ اور یہاں تک کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ اس بات کو چھوڑ کر دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائے اس کو حوضی حدیث ہاں اس کو چھوڑ کر دوسری باتیں مصروف نہ ہو جائیں ورنہ اپنی کتر آ جائیں گے ٹھیک ہے نا ورنہ اپنی کتر آ جائیں گے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا فرماتر ہے کہ دوسرے دوسرے کی دل شکری کے لیے دل شکری دل توڑنا دوسرے کی دل شکری کے لیے میں اپنی دل شکری نہیں کروں گا اس کا دل نہ ٹوٹے اور میرا دین ٹوٹ جائے یہ اس کی شکنی نہ ہو جائے اس کی شکنی نہ ہو اور میرے دین شکنی ہو جائے ڈر ہو جائے کہ نگر دل پکار اس جگہ واضح ڈاکٹر بات کرنی ہوتی ہے اس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا آپ یا اپنی برادری اپنا گھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر وہ جگہ پر لانا اتنا آسان نہیں ہوگا دوسری سورج مدثر کی آیت ہے مالخائے ہے وہ کیسی آیت ہے؟ نخود مال ہائے نخو دال اس کا کیا ترجمہ کی ہے دین, کی دین کا ٹھٹا مزاق اڑا رہے تھے لوگ اور ہم بھی ان کے ٹھٹا مزاق اڑانا ساتھ ہم بھی شامل تھے آه. کئی لوگ جب دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ آ کے محسوس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کیا ہے میری اس بات کا کوئی رد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جب ہی دیکھیں دیکھے کہ کوئی نوٹا رد نہیں کر رہا تھا اس کے اگلا دوسرا قدم کی بات شروع کرتا کرتے حضرت امین بابی ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور نے کہا کہ بیت المال کا کیا ہے بیت المال تمہاری ملکیت ہے اس کو جہاں خرچ کریں جہاں ماردن چاہے وہاں خرچ کریں گے بیان میں جمعے کے بیان میں یہ بات کہ دوسرے جمعے پر پھر بات تیسرے جمعہ پر یہ بات کہہ دی کھڑا ہوا تو کرنا نہیں یہ بات قطل ایسی نہیں ہے برطانیہ مال آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ بس مانوں کا مال ہے آپ جہاں سے کو خرچ کریں نہیں کر سکتے آپ اس کے خرچ کرنے کے اصول ہیں شری اسلامی اصول ہے اس کو آپ خرچ کریں گے تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی کو پکڑ لیں اب لوگوں کو بڑا خطرہ ہوا کہ آدمی گرفتار ہو گیا گرفتاری ہوگئی انہوں کو پکڑ کر ساتھ رہ گئے گھر پر کو کھانا کھلایا اور اعزاز کے ساتھ خصوص کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ ایسے جابر ظالم حاکم آ جائیں گے ان کے سامنے کوئی حق نہیں بول سکے گا تو میں اپنے اپنے آپ کو جانچ رہا تھا ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آیا میں ان ہاکموں میں تو نہیں ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سامنے تم نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی اور مجھے اس بات کی تسلی ہوئی کہ میں ان ظالم جاوت حاکم میں سے نہیں ہوں جس کے سامنے لوگ حق نہ بول سکتے ہیں <تصفح> کہہ رہے ایسے واقعہ کیونکہ وہ پہلا پہلی بات میں نے کہہ دی تھی سلطان صال و خلیفہ و راشت نہ ہونا اس کی یہ بات اسی میں نے دی. ضروری کہہ دی کہ ایک شادی کے بارے میں دل میں کوئی قدرت اور میل نہیں ہونی چاہیے اہل سورت بال جماعت کا جو قیدہ ہے اس میں یہ ہے کہ سابق میں سے کسی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں میل اور ان کی طرف سے میل نہیں ہونا چاہیے خیال کیا بات رد کر رہے تھے جی؟ کو چاہیے کے ہاں اس میں افغانستان ہاں کیسا تباہ ہوا میں نے کہا یہ حال ہو چکا تھا. تھا یہ جو عزیز شریف آتی ہے نا او یارب الگ الگ بدیوں کا فلانا لمبیا اس کا طرف آئی کالا کہ اللہ تبال نے جبری الحمان کو وہی بھیجی کہ فلاں بستی کو ارٹ دے تو ان کہ یا اللہ اس میں تو آپ کا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی تو فرمایا جائے گا کہ اس کو بھی تباہ کرو اور بستی کو بھی تباہ کرو, کرو کیوں کہ اس, اس کے چہرے پر اس کے چہرے پر اس گناہ اور ماسیوں کو دیکھنے کے بعد بل تک نہیں آیا ہے تندے گنجشی بھی امن دے ہاں ماتھے پر بل نہ آنے سے ماپ رہا ہے رو گرا اور پشتو کا ماپ ہے کہ تندے گنجشی نئے کہ اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آئے کو دیکھ کر تو گویا بنیاد یہ نکلی کہ اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں تھی اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں تھی اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں تھی تو احماد اور عبادتوں کے پہاڑ ایک چھوٹے سے عقیدے کی قوت کے سامنے اس قوت پر نہیں ہے اعمال کے پہاڑ عقائد کی خرابی کے عقائد کی معمولی خرابیوں کا اضالہ اور بدل نہیں ہو سکتے کیونکہ بنیاد خراب ہے جو عقیدہ خراب ہے تو بنیاد خراب ہے عقیدے میں غیرت ایمانی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور کم از کم جو ہے کم از کم غیرت جو ہے اس جگہ سے ہٹ جانا ہے جسے آپ لوگ بائکاٹ کہتے ہیں کم از کم غیرت جو ہے وہ اس جگہ سے ہٹ جانا ٹل جانا ہے اتنی غلط بنا ہودمی کے پاس تو رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے नहीं है کے پروگرام کو دیکھنے والے گالی بلند سے میں نے کہا کہ آپ کو آپ نے دیکھا کیوں ہے اس کو آپ نے کیوں دیکھا ہے سر میں خبر فدار سب باطل کو جھوٹ پر اپنے پروگرام کو چلانا ہوتا ہے باطل نے اپنے پروگرام کو جھوٹ پر چلانا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے تو چل نہیں سکتا ہے کیونکہ سچ پر تو حق بات چل سکتی ہے باتل تو سچ پر چل ہی نہیں سکتا ہے میں کیا بسودار اگر وہ اپنے جبے کے خود میں مہلان کر رہا ہے کہ ہم خط نبوت کو مانتے ہیں تو مرزا الحمد کاجا جی کو اس کتاب کا کیا ہوگا جتر سے لکھا ہوا ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور برحق پیغمبر ہوں نوز بلّا اور مجھے جو نہیں جو لوگ نہیں مانتے وہ کجریوں رڈیوں اور کسیوں کے اولاد ہیں اس ہے کیا کریں گے چلے آپ کو ایک رجبہ سنا ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان ہمارے وقت میں ایران چلے گئے تھے جب واپس سے بات ہے ملنے کے لیے آتا ہے مجھ سے ملنے کے لیے دو ڈاکٹر صاحب رہا ہے, کہ بڑی اچھی فضاء ہے کوئی دینی گڑبڑ نہیں ہے اور ہم بڑے پیسے کما رہے ہیں یہ ہے وہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ ان نے یہ خمین انقلاب آیا ہوا تھا خیر اس دوسرے ڈاکٹر سے سبٹ نہ ہوا نے کہا کس کہ طرح ہے کہ میں ایک ان کے حجت اللہ کے ساتھ سفر کرتا تھا ککڑ کر رہا تھا ان کو لمحہ کے درجے ہوتے ہیں حجت اللہ آیت اللہ آیت اللہ عظما تو آیت اللہ عظما ان کا خضر خزر احسام ہوتا ہے خزر اسام کیسے ہوتے خزر اسام نے بچے کو قتل کر دیا موسل اسلام کا حیرت ہوئی کہ تو شریر میں جائز نہیں ہے تو ان کا آیت اللہ عظما وہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی زبان میں امیون تو شریعت ہوتا ہے کوئی طرح کا مات نافذ جو بات کرے بس والا بلا والا کمر ہوتا ہے تو کیا میں حجت اللہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اسے میں نے کہا کہ حجت اللہ صاحب یہ جو متا متا آیا ہوا یہ کیا چیز ہے کہ ایک گھنٹے کا نکاح ہوتا ہے اور ایک دن کا دو دن کا ایک مہینے کا دو مہینے کا سال کا اور دیکھا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہمارے مذہب میں یہ آپ کو کسی نے غلط کہا ہوا ہے کہ جی میں ہی چلا رہا تھا میں نے بریک ماری گاڑی کھڑی کی اور کتاب میرے پاس پڑی تھی میں نے نکالی اس کی جگہ بھی اس نے خو... رکھی ہوئی تھی اس کے اندر جگہ کو میں نے کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ نکاح برائے یک سال برا... برائے یک سال برائے یکما برائے دو سال برائے یک سال ایک سال کا نکاح ایک مہینے کا نکاح ایک گھنٹے کا نکاح دو گھنٹے کا نکاح میں نے کہا لکھے ہوئے اس نے اب کیا کہنا है? یہ کتاب میں لکھی ہوئی سا پڑی ہوئی تو باطل کو جھوٹ کا سارا لینا ہوتا ہے کیونکہ کہ سچ کے ساتھ فقط حق بیان ہو سکتا ہے کو تخیر کہ آپ نے کیا لیں ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بہت کام کیا ہوا ہے اللہ بات ہے کتاب پر خرچہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں معلومات تک نہیں ہوتی وہ کتاب ہے کادیانی سے اسلام تک جس میں ہم نے سترہ آدمیوں کے آلات لکھے ہوئے ہیں سترہ آدمیوں کے خورنوش کے آلات ہیں یہ وہ سترہ آدمی ہیں جو روے میں رہے ہیں کچھ کی پیدائش وہاں پر ہے بڑے پلے وہاں پر ہیں کچھ بطور مبلغ آ کر سیٹل ہوئے ہیں پھر وہ جو بتایا انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ کن حالات نے ہم نے کیا حالات ہم نے دیکھے اور کتاب پچیس سال سے شائع ہوئی ہوئی ہے اور یہ کھلی تحدی کے ساتھ جسے آپ لوگ اوپن چیلنج کہتے ہیں نا کھلی تحدی تے ہے ڈال کھلی تحدی کھلی تحادی کے ساتھ یہ شائع ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو کسی عدالت میں آپ اس پر مقدمہ قائم کریں تو اب آپ مصنف نے کہا ہوئے میں اس کا جواب دوں گا پچیس سال جس کو یہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے تو خیر اس میں اب یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ یہ ویب سائٹ کو کے لوگ کہتے ہیں یہ ایک مزید کتنا چلا ہے جس میں نئی نسل اپنے آپ کو ڈال کر اپنے کو تباہ کر رہی ہے है? جب دیکھتے ہیں نا علاقے میں کہ میری ٹکر کا فلانات بھی ہیں وہاں اس کا فلانا فلانا بیٹا جو ہے بڑے مضبوط ہیں بدنی لحاظ سے خیالات شخصیت لحاظ سے بڑا مضبوط آ ہے اور یہ اگر آگے بڑھے گا تو تمہارے سارے وسائل کو یہ لے لے گا تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے یہ مختلف علاقوں میں طریقہ کار ہے اور اس کے لیے چرف بنکا پاؤڈر کا آدھی بنانے کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ راستے وہ امام شامل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کہ روس میں کمسٹ انقلاب آنے کے بعد گولیا جنگ لڑی ہے اور یہ پہلے گولیا رہے ہیں گولیا طرح جنگ شروع انہوں نے کیا ہے یہ اچھا مار جنگ ہوتی ہے ان کے بیٹے کو دہروں نے پکڑا ہے اور پکڑ, کے پکڑ کر اس کو پالا ہے اور پالنے کے بعد فوج میں بھرتی کیا اور فوج میں وہ کیپٹن تھا ان کے آخری دور میں امام شامل احمد اللہ کے آخری دور میں اور جا امام شامل احمد اللہ کا حملہ ہوتا تھا تو جب اخبارات میں بات بادشاہ ہوتی تھی کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تو یہ بیٹا بھی کہتا تھا کہ ابا جان پرانے گرو کے آدمی ہیں اور دہشت گرد اب ہو گئے ہیں اور قوم کی ترقی کو دونوں روکا ہوا ہے اگر تھوڑا سا سمجھ جائیں اور دہشت گردانہ حرکتوں کو چھوڑ دیں تو ہماری قوم بڑی ترقی کرتے یعنی ایسے آدمی کا بیٹا اس کو ماحول کی تربیت دے کر اس جگہ پر لائے ہوئے تھے جس پر پیر سانگڑ کو سن سے گرفتار کر کے انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا ہے برطانیہ میں تو پیر سانگڑ کے بیٹوں کو لے گئے ہیں برطانیہ وہاں سے ان کو بی اے کر کے پے جائے تو پیر پگارا صاحب کے بیٹے ہیں ان کے کہتے ہیں کہ میں چادر چڑھانے کے لیے اور گدی نشینی کو دن گدی نشینیوری دن پر پگڑی باندھ کرا کر بیٹھ جاتا ہوں لیکن مباغ پڑھنے میں نہیں پڑھ سکتا ایسی تربیت کی ہے حضرت سعید احمد سئید رحمت اللہ علیہ کا لکھنؤ کا دورہ تھا اور ایک آدمی آئے نے کہا کہ حضرت ٹیبو سلطان کے دو بیٹھے انگریزوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تربیت ایک استاد کر رہا ہے اور ان کو وہ دہریا بنا ہے تو اس کا کیا کیا جائے تو لوگوں کا مشورہ ہوا کہ شہید میں شہید احمد لئے کے سامنے لایا جائے استاد کو بچوں کو رتوجو فرمائے تاکہ ان کا ہار بدل جائے تو رتوجو کا کدیچہ سوفیا کا ہوتا ہے اوپادن کا دھیان کر کے ان کے کل پر ڈالتے ہیں تو اس کے عقائد کو قوت کڑ پر آ جاتے ہیں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا پہلے اس تو آدمی کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کے دلائل اس کے فلسفہ منطق اور اس کی جو دانشوری ہے پہلے اس کو توڑنا ہوگا پھر تو جو اثر کرے گی ورنہ تو توجہ نہیں اثر کرے گی چاہے وہی محمد اللہ علیہ تو سارے علوم کے یعنی سارے علوم کے امام ہیں صرف مولونی ہے امام میں اور کوئی آدمی بیٹھ کر ان کے ساتھ دس منٹ بات نہیں کر سکتا کسی پر تو مہینے مطلب کہا کہ پہلے حضرت مجھے ملنے دیں تاکہ میں اس کو معقول بنا دوں سڑکوں پر کے پیڈا کماؤں میں آتا سر بکی پہ تو سڑک کی سڑکوں پہ ہی نہیں بچتا تھا ایک آدمی کے اندر ارسا دیے تھے کیا سمجھنا ہے لیکن اس کے استاد کی, اس کی, کی, کی بات کو توڑو تاکہ ان پر انگریز نے بیٹوں کو نہ قتل نہیں کیا اس کی بیٹوں کو گبراہ کر کے اپنے کام کے لیے رکھیں گے اور جس کی شخصیت میں سے جائز نہیں ہو سکتی تھی بات اس کا توڑنا ضروری تھا لگا اس کو توڑ دیا تو سبحان اللہ کتابوں کو پڑھے نا جس آخری مہینہ جو ہے نا آخری مہینے کی ٹیبو سلطان محمد اللہ علیہ کی جو مجالہ سے اس کی شرح کے مشورے ہیں نا ایزرلی ایگر کے زمانے سے خوشامدی شیعہ گھس گئے تھے اندر میر صادق کا خاندان اور چار سفید کے مالک ہو گئے تھے وہی ترتیب وہی سیٹ اپبو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ملا اور اس کو آگے چلا رہے تھے تو اس میں آخری مہینے کے جو مخلصین اہل مشورہ صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ سارے تیرے آدمی جو ہیں تیرا مدار مہام ان چیف سیکرٹری قسم کی چیز یہ بھی بےکے ہوئے اب انگریزوں کے ایجنٹ ہے اور یہ ہے تم نے کہا اب کیا کروں ایک مہینے کے لیے ان کو میں کہا سارا نظام رام سے گر رہا ہے میں ایک مہینے کے لیے سیٹ اپ اور تبدیل نہیں کر سکتا مجھے وقت چاہیے تو بالکل جو آخری مشورہ تھا تو اس میں خوش آبدیوں نے کہا کہ آپ سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی راستہ باقی نہیں رہا ہوا کہ اپنے کو اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے ہتھیار ڈالے جائیں اور اس پر جو مخلصین تھے وہ جتنا بو بول سکتے بولے اور بس سلطان تھے خموش ہو. آوی آوی. پھر نہیں بولا اس پر بس وہ کر پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور کمرے سے پھر ایسے حال میں نکل کرایا کہ وہ وہ لباس پہنا ہوا تھا جس میں سفیول میں کھڑے ہو کر اس نے خود دست پدر دس جن کر لیے تو سارے ہمارے دین اور ساتھے ساتھی سمجھ گئے کہ آپ اس کے سواچاریہ کار نہیں اب ہم سب نے لیس ہو کر نکلنا ہے اور اس نے کہا اس وقت شہر کی شہر جن کی زندگی گیدر کی سو سارا زندگی سے بہتر ہے اور اس وقت جب میدان میں گیا تو تب ٹلا اپنی جان کا نظرانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیش کرتے ہے تجھے کیا پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا گزرا ہوا ہے اور ہم نے کیا کیا ہوا تو ہے مسلم بھائی جس بات کو کہنا تھا وہ یہ تھا کیا اپنی ارادی تربیت کرنی ہو سارا بات جو ہوئی ابھی تک ہوئی یہ غیر ارادی تربیت کے بارے میں ہوئی اپنی ارادی تربیت کرنی ہو اپنے آپ کا والے کرنا ہو اور بفضری تعلق ہمارے مشاعر نہ نا ایسے اڑی تھے نہ ایسے نہ سمجھ تھے وہ دور کے سارے مفادات مشکلات مفادات ضروریات اور مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر ایسی تربیت فرما رہے تھے کہ ہمارا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو کسی میدان میں پیچھے نہیں چھوڑا اور یہ ہمارا دعویٰ ہے اپنے بارے میں تو نہیں ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی تربیت کے بارے میں اور ساتھیوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جس جگہ ہمارے ساتھی گئے ناکام نہیں پھیلے وہاں سکھائی انہوں نے وہ آگے بڑھے ہیں کیونکہ وہ ایک عملی ترسیف سکھاتے تھے تو مفلی تلا تربیت جو ہے وہ سارے ضروریات مفادات فائدہ سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کرائی جاتی ہے ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ تھے ان کے مریض آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے انہوں نے اوٹ پٹانگ باتیں مرید نے شروع کر دی تو ان کا دماغ پر اثر ہوا ہوا تھا تو ان بزرگوں کے ایک مرید نے خلیفہ نے کہا کہ مقام حیرت میں چلا گیا میں نے پوچھا مقام حیرت کے سلسلے والے کس کو کہتے ہیں نے کہا کہ کچھ آدمی کچھ دنوں کے لیے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور شواسن کی جگہ پر نہیں رہتے ہیں تو وہ کہتے مقام حیرت میں چلا گیا یہ اس کو یہ بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ فلانا مقامی حیرت میں چلا گیا کہ سلسلے کی کمزوری کہتے ہیں کسی آدمی کو خدا سے ملانے کے لیے کسی مقام مکان میں رکھنے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی سیک مریض بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے بغیر ہی اللہ کا تعلق ملتا ہے اور وہ او شیخ شیخ نہیں اناڑی ہے جس سے اس کا مریض خراب ہو جاتا ہو ہاں مریض خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کرتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کیسا دوسرا ہے ہمارے ایک ساتھ لسیفہ سنایا میں کہ نے کہا ایک بزرگ سنگھ سے ایک آدمی جی مریض ہوا جب مریض ہوا تو انہوں نے اس کو جو اس دو چار باتیں کی تو ان کو اندازہ کہ آدمی خود رائے ہے اپنی مرضی جی اپنی رائے پر چلنے والا ہے تو نے کہا کہ آپ یہاں پر آج کا دن آپ نے گزارنا ہے کہ مسجد میں سنجر کے ڈھیلے ہیں یہ توڑ کر اور یہ بنا کر رکھنے ہیں آپ تو یہ کام آپ کے والے ہے جب واپس آیا کہ انہوں نے نمبر تھا کہ آدمی خدرایا اسے اپنی مرضی پر ضرور کام اس اسے اپنی مرضی پر کیا ہوگا تو سننے کا کام کرتا ہے کہ جی کرتا رہا کام کرتا رہا کہ اور تو کچھ نہیں کہ اب بس ڈھیلے صاف بناتا رہا کر تم کچھ اور کیا انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر دل میں خیال آیا تھا کہ مسجد کو جھاڑو دینا صاف کرنا اس کا بڑا سواپ ہوتا ہے تو میں جھاڑو بنانے میں لگ گیا تھا کہ یہی تو خدرائے اچھا تھا کہ کچھ بھی تھا آپ کے ذمے سے کہاں والے ہوا ہوا تھا اسی بات کو تمہیں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے خدرائی آج کی ہے کہ خدرائی آپ کر گئے پھر آدمی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ خدرائی سے ہوتا ہے جب آدمی اپنی مرضی پر چل سکتا ہے مشورے سے آدمی چل رہا ہو تو کبھی نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان ہو پھر بھی اگر نقصان کے کوئی سا نہ اگر کوئی ہو تو آدمی کا من جانے والا یہ بات ہو رہی ہے جس کو روک نہیں سکتا تھا اور اس سے بھی اللہ تعالی صاحب نصیب فرمائے گا ورنہ جو آدمی بات مان کے چلے تو انہونی ہونی ہو جاتی ہے اس پر عزیز عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس غالباً قابل سلوک احسان میں واقع کو شاید لکھا ہوا ہے نہ ہو تو دوسری جگہ پر آپ نیتی وغیرہ میں لکھا ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابی ہیں ایک انہوں نے بکرا زباں بکری زباں کی اس کے گوشت ابالنے کے لیے ہڈیا میں ڈالا ہوا تھا تو یہ اگلے اگلا جو اس کا ہوتا ہے پیر اور اس کو بوم کہتے ہیں ہوا ہے کہ بونگ نکال کر مجھے دو نکال کر دیا آپ نے نوش فرما کے چھوٹے سے بکریاں ہوتی ہیں پانچ سات کلو کی بکری ذبح کرنے کے بعد تین ساڑھے تین کلو گوشت کا ہوگا اس میں سے ایک بانگ جو ہے پنی. آدھے کلو کی آدھے کلو میں سے جو ہے تو پاؤ سے زیادہ ہڑی ہوگی باقی گوشت ہوتے ہیں ایک بہت نوش فرمائی دوسری نوش فرمائی فرمائے اور نکالو لیکن یار صلاح اللہ بکری کے تو دو ہی دو ہی بانگ ہوتے ہیں بات سیکھی اگر وہ اللہ کا نام لے کر ہاتھ ڈالتے تیسرا بھی نکل آتا کیوں کہ یہ فرمانا تھا حضور اللہ کا اگر وہ بات پر اعتماد کر لیتے اور ہاتھ ڈالتے تو تیسرا بھی نکل آتا جب آج ایمان کر چلتا ہے تو انہونی ہونی ہونی ہو جاتی ہے اور ابھی مدد تو شیطان کا تو نورانی حجاب جو ہوتا ہے نورانی حجاب دین کے رنگ میں آدمی کو مارنا ایک بزرگ دبا کے لپٹین نے کہا کہ میں مراقبے میں تھا تو مجھے الکا ہوا کہ تم جا کر جہاز یاد ہو رہا ہے اس میں جا کر لڑ کر شہید ہو جاؤ کہتے ہیں میں نے دھیان کیا باتر میں تو یہ آواز جو آ رہی تھی جو اس طرف سے الکا ہو رہا تھا یہ الکائے شیطانی تھا الکائے رحمانی نہیں تھا غور کیا کہ اللہ جہاد میں جا کر شہید ہونے کا الکا آ رہا ہے اور آ رہا ہے الکائے شیطانی کی شکل میں یہ کیا بات ہے سر غور کرتا رہا تو مجھے اس بات کی پھر سمجھ آئی کہ جو جہاد ہو رہا ہے کہ میرے کام سے کارکردگی سے تقریروں سے جتنا اس کے لیے پیسہ جا رہا ہے جتنا اس کے لیے آدمی جا رہے ہیں اس سے جہاز چل اللہ تو اب شیطان کی یہ چاہت ہوئی کہ اکیلے جا کر لڑے اور مر جائے جان چھوٹے اس ٹائم کہ پیچھے جتنا کام ہو رہا ہے اور کام ختم ہو ہوئے حضرات کہتے ہیں کہ صرف اخلاص کافی نہیں ہوتا اخلاص کے ساتھ چھ کی ضرورت ہوتی ہے سعید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے جہاد میں ایک آدمی ہندوستان سے ایک عالم آئے اور انہوں نے آ کر کچھ دن رہ اخترافات ڈال دیے اور پھر چلے گئے واپس نکاح اس کے جہاد میں مساوات کے لیے اور اس کا کرتا کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک اس وقت کہ جہاد ختم ہوا اور سعید مشید احمد اللہ شاہد مجید رحمۃ اللہ شہید ہو گئے تو انگریزوں نے جاگیریں تقسیم کی تو ایس جاگیر کا پروانہ اے مولوی صاحب کو بھیجا گیا کہ آپ کے کام سے بھی انگریزوں फायदा بہت فائدہ ہوا اور مجاہدین ختم ہوئے تو آدمی کوفر کے ایجنٹ نہیں تھے لیکن اہمک اور بیوقوف تھے تو اس پروانے کو پھاڑ کر پھینکا اور پھینکنے با کے بعد کہا کہ ہائے افسوس میں یہ کرتا رہا ہاں جناب آپ یہ کرتے رہے اس کا فائدہ کافر کو ہوا تو اس کی طرف اخلاص کافی نہیں ہوتا اخلاص کے ساتھ فہم کی ضرورت ہوتی کہتے ہیں کہ آپ کے مخصانہ مشوروں پر اگر نہیں چلا جا رہا تو اس وقت بھی اختلاف نہیں کرنا ہوتا بلکہ لادا ہو کر دعا میں مصروف ہو جانا ہوتا ہے مغیرہ بن شعبہ اللہ میں بڑی حیثیت کے ثابت تھے اور بڑے پارلیمان دور فاروقی میں گورنر رہے حضرت اللہ دلہن کے دور میں ان نے آ اپنے مشورے مشاورت پیش کیے اور ان کے مشاورت کو ان کے مشوروں کو حضرت اللہ نے قبول نہیں کیا اور ان کو گورنمری بھی, بھی نہیں دی ضروری اللہ کے پورے دورے خلافت کو انہوں نے مسجد نبی میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہوئے گزارا کسی سے بات نہیں کی کہ ایسا نہ ہو کہ میں میری پالیسیاں ٹکرا رہی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات سے خلافت کی پالیسیوں کے مقابلے میں کوئی پالیسییں چل پڑیں اور میں اللہ کے حضور کو نگار نہ ہو جاؤں سارا وقت انہوں نے مسجد نبی میں عبادت کرتے ہوئے اور فیصلوں سے پالیسیوں سے رائے سے مشورے سے اپنے آپ کو رکھتے ہو رہا کہ مخلصین کی اور م... کاملین اور مخلصین کی ان کا فہم صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ اپنے سوچ اپنی سوچ اپنی فکر اپنے مشورے اپنے جذبات ان سب کو بیت کسے کہتے ہیں بیٹ سے کہتے ہیں کمی کہ سو استکر جذبات ساری چیزوں کو آدمی لگا چھوڑ کر آدمی جہاں بیت ہو رہا ہے اس طرف کو سیکھنے کے لیے اس چیز کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھے کترب ہو کہ مجھے اپنی شخصیت کے بنانے کی ضرورت ہے اور شخصیت کا بنانا بغیر کسی مالی کی شاخ تراشی کا ہوتا نہیں ایک پودا ہوا جو خود اگ جاتا ہے اگنے کے بعد شاخ ہوتی ہے مڑ کر زمین کی طرف آ جاتی ہے اور مالی اس کو کاٹے نہیں تو یہ درخت ایسے ہی ہو جاتا ہے بعض اب اس کے ساتھ اگر پانچ سو مالٹے لگنے تھے تو پانچ ہی لگتے ہیں نہیں. اور اگر وہ آ اور اس کے چار انچ کتر کا مالٹا لگنا تھا اتنا تو ایک انچ کا ہی لگتا ہے کیوں کہ اس درخت کی تربیت نہ ہوئی اس کی کاٹ تراش خراش نہ ہوئی لہٰذا یہ تھا اس کا تکم ٹھیک تھا یہ اس کی زمین پانی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن وہ درمیان لوٹنے والی شار جو مڑ گئی اس کو کاٹ کا سیدھا کرنا تھا وہ نہیں ہوا اس اس لیے وہ حضرات وہ لمحہ جو المٹ میں قابل نہیں تھے تربیت کے دوست سے گزرے یا ادھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور تشریف لائے پشاور تشریف لائے تو ان کو المارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں لے کر گئے کچھ بیان کرنے کے لیے تو ان کا اپنا کچھ پرانے کلاس بولوں پرانے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ملنے کا اتفاق ہوا تو اس وقت جو مفتی صاحب کے حالات تھے جو والا نے ان کو قبول کیا دن کا کام لیا ان سے بٹھایا انہیں تو ہمارا کلاس فلو ہوتا تھا. اتنا تگڑا نہیں ہوتا تھا ہمارا کلاس فلو ہوتا تھا دیوبند اتنا تگڑا نہیں ہوتا تھا تگڑا مکڑا ہونے کی بات نہیں تھی وہ تو کی تربیت سے گزرے کی تربیت سے گزرے کی تربیت سے گزرنے کے بعد تو پھر اللہ نے انمول کر دیا کیسا شہر لکھا میرے سالے میں اللہ سے بکین جب جب تک بکین تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا جب تک بکین तो تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکین تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا ایسا بنا دیا کہ بس کی قیمت ہی نہیں اس کا, کہ اس کی نہیں اس کا. پنجابی والے کہتا ہے اس،, اس چیز کا کوئی مول ہی نہیں یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں قیمت ہی نہیں لگا سا. ایسا بیش قیمت ہوا بیش تو تو جناب علی آپ تو آ کر گومتی ایک پوچھ پر بیٹھ گئے اور میں اپنے آپ کو تربیت سے گزارا تو تربیت سے گزارنے کے بعد تو وہ گام پتھر تھا وہ تو انمول وہ بیش قیمت ہیرا بنا لہذا بلّا یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بات قابلیت سے نہیں ہوتی قبولیت سے ہوتی ہے بات قابلیت کی نہیں ہوتی بات قبولیت کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے کہ نہیں قبول کیا جب اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے قبول نہ کیا ہوا ہو تو قابلیت کوئی کام نہیں دیتی ہے ठीज़? بڑی بڑی قابلیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں ایک تفسیر ہے فارسی میں لکھی ہوئی ہے سات الحام ابوالفضل الفضل جی کی لکھی ہوئی ہے ہندوستان میں سہارنپور کے دارالوم میں میں نے تفسیر دیکھی اس میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا گیا جس پر نقطہ قرآن کی تصویر لکھنے میں اب شیطان کا لفظ خران مجید میں آیا اس کا ترجمہ کیسے کریں گے اس کا ترجمہ نے شیطان پان لفظ دفظ آئے کرن مجیب نے اسی سے مارد شیطان کے لیے مارد استعمال کیا ہوا ہے کہ اس پر نقطہ نہیں آتا ہے نفس کے لیے استعمال کیا اتنی ذہنت اتنی قابلی ہے اور یہی دو آدمی وہ تھا جنہوں نے کو گمراہ کیا اور دین لائی اس نے چلایا دین ال کا سارا ڈانچہ بنا کر ابو الفضل اور فیضی نے دیا اکبر بادشاہ دی. اب قابلیت اس کام آئی کیوں قابلیت تھی قبولیت نہیں تھی ہاں قابلیت ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب نفس کا مزہ نفس کے مزے کو ترک کرنا انسان کے قابو میں آتا ہے ذات کا مفاد اور نف کا مزہ جب ان دو چیزوں پر انسان کا غلبہ آتا ہے تو پھر یہ انسان کا باطل نہیں بنتا ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے نہ اس کا علم کسی کام کا کیا اس کا علم کو تعلیم تعویل گمراہ کی طرف سے اور سہولیات دکھا رہا ہوتا ہے ہم مجالس میں جاتے ہیں سلسلے میں بیس بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ جس ترتیب پر کام کرنے کی ضرورت ہے کام نہیں کرتے ہم चारी? کام نہیں کرتے ہم اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور جو کچھ حاصل کرنا چاہیے سلسلے میں وہ حاصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا سلح اللہ لا إله, إل لا اله الا الله هو ذا